اللہ وسلم جی بسم اللہ نہ آپ کے سبق کے اندر نہ آپ کا سبق میں نے کل جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے اس کو تاکہ آپ لوگوں کی کچھ حصے داد بن جائے ٹھیک ہے اب اب کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اب میں نے جو ہے وہ کام شروع کرنے لگا ہوں سپیڈوں والا ٹھیک ہے نا اب سپیڈوں والا کام شروع ہوا ہے تاکہ ہماری کتاب اپنے وقت کے اوپر ختم ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آخر کے جو حصے ہیں وہ ہمارے کچھ اچھی طریقے سے ہو جائیں اس میں فائل کا عمل اس میں اقول کا عمل صفت مشبہ کا عمل یہ مختلف جو چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا چلا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ہی جو ایسی کوئی اہم بات آتی جائے گی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم الحمد رب العالمین تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ولا للمتقین اور اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے وساتسول محمد امیہ وصحاب اجمعین اور رحمت نازل ہو اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے سب آل و صحاب پر اما بعد اماں بسم اللہ بعد فہذہ مختصر فاضہ مختصر مضبوطن تنہوی یہ بس مختصر ہے ٹھیک ہے نا فحاظہ فحاضہ بس یہ کتاب مختصر مختصر ہے مضبوطن ان فن نحوی جمع کی گئی ہے لکھی گئی ہے نحو میں ٹھیک ہے نا لکھی گئی ہے نحو میں جمع توفیح مہمات نحوی جمع کیا ہے میں نے اس میں نحب کے مقصودی مسائل جمع کیا ہے میں نے اس میں نحب کے مقصودی مسائل کو مہم ماتن ہے یہ مفول ہے لیکن کیا ہوتا ہے جمع مول سالم کس کے ساتھ آتا ہے حلط نصبی بھی کسرا کے ساتھ آتی ہے حالت نصبی جمع مول سالم جمع مول سالم پڑھا تھا نا قانیہ مسلمات رائے تو مسلمات مرتب مسلمات رائے تو مسلم ہم کرتے ہیں تو جمع تو فی جمع کیا میں نے اس میں مہمات ناوی ناو کے مقصودی مسائل کو اعلیٰ ترتیب لیا کافیہ کی ترتیب پر کافیہ کی ترتیب پر کافیہ بڑی مشکل کتاب تھی بہت مختصر سی کتاب ہے کافیہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر سی لکھی ہے اس کو پڑھنا ہیں نا کہ پڑھنا کہانیہ دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے دانتوں کو پسینہ آتا ہے دانتوں کو پسینہ آتا ہے یعنی اس طریقے سے ہوا ہے کہ بڑی ایک اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالنی پڑتی ہیں یہ معذوق نکل رہا ہے یہ معذوف نکل رہا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں جمع تو کیے میں نے جمع کیا اس کو مہمات نہب کے مقصودی مسائل کو اللہ ترکیب القافیت کافیا کی ترکیب پر کافیا کی ترتیب پر مبو مباویب ہم مبو بَن و مفص یا مب بن و مفص اس کو اس میں اس میں فائر کا سیگا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں مفول کا سگا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ باب دونوں باب تفیل سے ہیں ٹھیک ہے نا بہ وبا یو و ٹھیک ہے تبویب طبیب تب استعمال ہوتا رہتا ہے تبویب باب باب بنانا تب باب باب کرما یو کریم و تقریم تو بہ و با بہ یو اس میں اور اس کا اس میں کیسے آئے گا مبوبََََََََََن اور ایسے مفصل نا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوگا اس کو اس میں فائل کا سیگا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں مفول کا سیگا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے کیسے یہ بات سمجھنے کی ہے اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں اس میں فائل کا سیگا مبن و مفس ٹھیک ہے ترکیب میں یہ دونوں ہال بن رہے ہیں حال بن رہے ہیں چاہے اس میں فائل پڑیں چاہے اس میں اول پڑھیں لیکن حال جب بنتے ہیں تو ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے ضلح ہوتا ہے ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے چاہیے. تو کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں جمع تو ہے میں نے جمع کیے ہیں اس کتاب میں میں نے جمع کیے ہیں ناپ کے مقصودی مسائل کو کافیا کی ترتیب پر ٹھیک ہے مب و مفصلنفسلن اس حال میں, کہ میں باپ بنانے والا ہوں مبہ یہ تو تو کیا ہوگا میں اس میں فائدہ رکھنا کیا ہوتا ہے ہاں. بنانے, کرنے والا. تو بند باپ بنانے والا باب بنانے والا تو کون باب بنانے والا میں مصنف کہہ رہے ہیں تو ضلحال کیا ہوگا مصنف کے جو تو زمین آ رہی ہے تو مبوبن بن و مفصلن کہ میں باب بنانے والا ہوں اور فصل بنانے والا ہوں یعنی باب ہوں گے اور فصلیں ہوں گی اس کے اندر ٹھیک ہے عبارت عبارتن واضح واضح عبارت کے ساتھ بھی ع واضح عبارت کے ساتھ یعنی لکھا ہوا ہوگا باپ فصل لکھا ہوا آ رہا ہوگا یعنی اس میں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے آگے آئے گا فصل آ رہی ہوگی خاص طور پہ باپ بنائیں گے اور فصلیں بنائیں گے لکھی ہوں گی اچھا یہ تو تھا اس میں فائل کے ساتھ اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں اس میں مفول کا سیگا مب و مفت صلاً و مفت اب کیا ہوگا یہ حال تو بنے گا ہی بنے گا لیکن بھائی ترجمہ کیا ہوگا یعنی مبہ کا تو مطلب ہے باپ بنائے گے و مفت اور مفت سلم یعنی فصلیں بنائی گئی ہیں اب بھئی یہ کس سے ہاں کتاب کے اندر سے تو اب کیا ہوگا اگر آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں جی کیا مب وبن و مفت سلم پڑھتے ہیں تو پھر مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا وہ کیا ہوگا جمع تو فی ہی جمع تو فی یہ یہ جو ہے نا فی ہے اس کتاب کی بات آ ہے نا ہی ضمیر تو جمع توفیح جمع کیا ہے میں نے اس میں مہمات ناو ناو کی مقصودی مسائل کو ال ترتیب القافیت کافیہ کی ترتیب پر مب و مفصلاً ٹھیک ہے یہ کتاب کیا ہے یہ کتاب بابوں یعنی اس کو کتاب کو جمع توفی ہے یہ ہی زمیر ہے نا تو اس میں جمع کیے گئے ہیں کے مقصودی مسائل اس حال میں کہ وہ باب اور فصلوں کی شکل میں ہیں باب اور فصلوں کی شکل میں ہیں بات سمجھ گئے جمع توفی ہے جمع کیا ہے میں نے اس کتاب میں ناپ کے مقصودی مسائل کو کہ وہ کتاب کیا ہے یعنی مبّ و بََ و مفصلم بابوں اور فصلوں کی شکل میں ہے ہو جائے گا ہو گیا تو یہ. کہتے ہیں کہ اس میں جمع کیے ہیں میں نے اس لیے اس میں فائل پڑنے تو بہت اچھا ہے تاکہ سیدھا آسان سا کام ہو جائے گا جمع تو پیے مہمات نہ بھی جمع کیا ہے میں نے ٹھیک ہے تو ہاں بس آسان آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اس میں فائل کا پڑھیں گے مبہف بھی بند پڑیں گے تو یہ حال بنے گا تو ان زمیر سے اور اگر یہ مبف و بند و مفت سلم اس مقول پڑیں گے تو یہ فی ہے یار جمع تو فی ہے فی ہے اس کتاب میں تو کتاب بنے گا کتاب ذلحال بنے گی کتاب ذلحال بنے گی اور مب و بند و کیا بنے گا اس کا حال بنے گا پتہ نہیں سمجھ آئی یہ نہیں سمجھ آئیے ہاں اللہ تعطیب القافیت ہے و مفت بی ابارتن واضح بھائی اس کتاب میں اور کیا کی ہے بی عبارتن واضح واضح عبارت کے ساتھ ماں ما ارادل ام سیلاتی ما ارادل ام ساتھ ساتھ لے آنے ماں اراد او ردا یورد ارادن لے آنا ٹھیک ہے نا او ردا یوردو ارادن لے آنا اصل میں کیا تھا اے تھا اے ٹھیک ہے تو وہ میاد ان والا قانون لگا میاد ان والا قانون کیا کہتا ہے واؤ ساکن ماں قبل مقصور ہو تو اس واؤ کو کیا بدل دیتے ہیں یا سے بدل دیتے ہیں ساکن ماں قبل کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں تو یہ اصل میں کیا تھا عبرات عبرات تو واؤ ساکن تھا ماں قبل ساکن تھا میزان والا قانون میزان پڑا تھا نا مفظان تھا اصل میں میزان اصل میں کیا تھا مفزان تھا تو ماں ماں اراد الامسلہ ساتھ اچھا جی سات آنے مثالوں کے یعنی میں مثالیں بھی لاؤں گا اس میں فی جمیع مسا اللہ فی جمیع مسا اللہ اس کے سب مسائل میں اس کے سب مسائل میں جتنی مسائل وغیرہ آئیں گے اس میں کیا آئیں گی ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی آئیں گی من غیر تعرض من غیر تار ر بغیر چھیڑھاڑ کرنے من غیر تار بغیر یہ کیا باب تفاول کا مصر ہے تار باب التفاول. اصل میں کیا تھا تار رضا یہ تار یہ نکلتا ہے نا تار تفاول بغیر کرنے اس طرح؟ یہ جمع دلیل, کی. دلیل کی جمع کیا آتی ہے؟ اصل میں کیا تھالا افلا آپ نے پڑھا اوزان مختلف جمع جمع کے اوزان وغیرہ میں ہم نے پڑے تھے نا جمع کسرت پڑی تھی نا جمع جمع کسرت تو اس میں افیلاۃ بھی ایک مستر آتا ہے نا افیلاۃ بھی وزن آتا ہے تو مین غیر بغیر اصل میں عد تن تھا یہ عدل اصل میں عد لیلہ تن اد تن اد لیلا تھا دو حرف ایک جنس کے آگے ٹھیک ہے نا پہلے جو لام تھا لام تھا اس کے لام کے کسرے کو ماقبل کو دے دیا دال کو دے دیا لام ساکن ہو گیا اور دوسرا متحرک تھا ان دونوں کا ادغام ہو گیا تو کیا بن گیا عدل ہاں ات اماتون ہا، جیسے ات اماتون ٹھیک ہے نا تو یہ کیا آگیا؟ سے ہو گیا تم کے یعنی اس کی علتیں بیان نہیں کروں گا کیوں ہوا کیا ہوا دلیلیں نہیں دوں گا علتیں نہیں دوں گا بس میں تو سیدھی سادھی آپ کو سکھاؤں گا چیز فلاں چیز کیوں ہوتی ہے فلاں مقصور کیوں ہے فلاں یہ کیوں ہے ٹھیک ہے دلیلیں کیوں نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ جامع کے اندر شر جامی کے اندر باتیں ہوتی ہیں شاعری کے لیے فلاں ایسے کیوں آتا ہے فلاں ایسے کیوں آتا ہے کیوں نہیں کام کروں گا بغیر چھیڑ چھاڑ کرنے دلائل اور علل کے کیوں؟ لی اللہ لی اللہ اصل میں کیا تھا ان لا تھا لی ان لہ ان لہ تھا نون اور لام نون اور لام کیا ہیں قریب المخرج ہے نا نون اور لام قریب المخرج ہیں ٹھیک ہے حروف یرملون والا قانون پڑھا تھا آپ نے حروف یرملون والا میں نے بتایا تھا نا کہ نون نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد چھے میں سے کوئی آ جائے یا ملون میں سے یا را میم لام نون نون تو نون کو بدل نون کے اس کی جنس میں سے کر دیتے ہیں ماں کب کے نون کو ماں باپ کی جنس میں سے تبدیل کر دیتے ہیں تو نون کو لام کر کے لام کا لام میں اہتمام کر دیا تو کیا بن گیا اللہ ہو گیا جیسے اما یہ تسالون تھا میں, میں نے بتایا تھا ان ما تھا اصل میں ان ما تھا یہاں پر غنہ کے ساتھ ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے نا نون اور لوم رو ہو تو وہاں پہ ادغام جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہاں پہ غنہ آئے گا نا غنا کی آواز نکلے گی یہاں پر ٹھیک ہے نا یعنی وہ آئے گا رو ہو تو اس میں وہ نہیں ہوتا یا یا ہو یا ہو اس میں گننا آتا ہے میم ہو اس میں گننا غن, آتا ہے نہیں اچھا لام اور را میں نہیں آتا لام اور را میں نہیں آتا یہاں پہ تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا ہاں لام اور را میں گننا نہیں آتا یہاں پہ گننا نہیں آئے گا ٹھیک ہے باقی چار میں آتا ہے یا کے ساتھ آتا ہے اور کس کے ساتھ آتا ہے میم کے ساتھ آتا ہے اور واو اچھا جی واو اور نون وغیرہ یہ سارے جو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لام اور راب میں گنہ نہیں ہاں یہ جنموں کے گنہ آئیں گے باقی میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو لی اللہ لی اللہ تاکہ تھا یوسف بھی شاہ یوسف وشا شب وشا یشو تشویش تشویش کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اردو میں لب استعمال کر تشویش تشویش ہے بڑی تشویش ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تشویش ہے یہ وہ ہے شاہ یوسف یشو تشویشن شب وشا یوشف یشو تشویشن اللہ یوسف وشا اللہ یوشب وشا ذہن المقتیم تاکہ یوشب وشا تاکہ نہ کرے پریشان نہ کرے یہ کتاب یوشا وشا ہاں وشا کیوں آئے گا ان ہے جیسے کیا آ جائے گا ناصبہ ہوتا ہے ان ناصبہ تو کیا بن جائے گا یوشب وشا اس کا فائل کیا ہے کتاب کی طرف یہ فائل کون ہے کتاب لی اللہ یوشا وشا تاکہ یہ کتاب پریشان نہ کرے کس کو پریشان نہ کرے مفول بھی ذہن المبتدی مبتدی کے ذہن کو کہ اگر میں دلیلیں اور علتیں بیان کرتا تو بیچارہ مبتدی طالب علم جو تھا وہ تو پریشان ہو جاتا کہ کہتا ہے کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو تاکہ یہ کتاب مبتدی طالب علم کو پریشان نہ کرے ٹھیک ہے کس سے انف حامل انفہم حامل مسا مسائل کے سمجھنے سے مسائل کے سمجھنے سے یہ اس کو پریشان نہ کرے بیچارہ وہ تو انہی چیزوں میں پڑھتا رہے گا یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے فائل فائل پہ رفع کیوں آتا ہے یہ شرجامی کے اندر ایسی بحثیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ش... فائل پہ رفع کیوں آتا ہے مقول بھی پہ نصب کیوں آتا ہے وہ بھائی آتا ہے ٹھیک ہے بس اب کیا اس کے اندر ہم پڑھ گئے تو وہ چیزیں بندے کو پریشان ہو جاتا ہے پھر آدمی جو اب غلط یہ ہو چکی ہے کہ اچھا اب یہ ایک ساتھی نے پوچھ لیا کوشچن تو اب میں کیا کروں اب میں یہی چیزیں شا یو شوشو شا ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے زما جو لکھا ہوا ہے نا وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا کے اوپر اگر زما لکھا ہوا ہے نا تو نہیں لکھا ہوا یہ چیز لکھا ہوا کے اوپر پوچھ سکتے ہیں یوشب وشا بھی پڑھا جا سکتا ہے یشب وشا اس کو مجھول کا سیکھا پڑھا جائے یشب وشا ٹھیک ہے لیکن شین کے اوپر زماں میری کتاب میں بھی زمان لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا شین کے اوپر لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ایسے ہونا نہیں چاہیے ایک میں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی وہ تو نہیں نکل رہی ہے کوئی میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھ لینا چاہیے ان یہ ناصبا ہے نا وہ ناصبہ ہے تو پھر کیسے یہ وہ کر رہے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اللہ کے اندر سے کوئی اس کے اوپر کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بھائی اس کا عمل مرخان ابر عمل تو کوئی چکر نہیں ہے یہاں پہ لا نافیہ اللہ لیکن اللہ اللہ آ جاتا ہے تو تب بھی اگر وہ آ رہا ہے تو انت عمل تو کرنا ہی کرنا ہے ان ہوتا ہے نہیں کہ کیوں انہوں نے کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اس میں کہ کوئی کیا پتہ کوئی نکلتی ہو کوئی بات اس میں سے لیکن ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ان مستری ناصب ہے وہ نصب دیتا ہی دیتا ہے عمل کرتا ہے یشوشا المبتدی تاکہ یہ پریشان نہ کرے مبتدی کے ذہن کو مل مسائل کے سے تشویش میں نہ ڈالا جائے کی... ذہن المبتدی ذہن المبتدی مبتدی کے ذہن کو لی اللہ وشا... ذہن المبتدی مبتدی ذہن کو मुफ्त के जहन को ठीक है ना ये आ जाएगा आप लोगों के पास कौन से छापे वाली किताब है कौन से छापे वाली किताब है بشرا والی تو نہیں ہے مکتب نے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا یوشا یشو بھی لکھا ہوا ہے شین کے اوپر جمع ہوا شین کے اوپر شین کے اوپر جمع دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا اس میں انہوں اچھا, نے دیا ہوا باقی انہوں نے دیا ہوا میں ایک بات کیا کرتا ہوں میں کیا کہتا ہوں? سازا کہتے ہوں یہ جو کاتب ہوتے ہیں نا کاتب ٹھیک ہے نا کاتب, نا? کاتب. یہ اکثریت جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں یہ حالم نہیں ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے وہ لفظ بولتے ساتھ ہوتے ہیں سازا سازا یہ, یہ جاہل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کوئی لگنا ہوتا ہے نا تو وہ دوسری جگہ پہ کر رہتے ہیں آپ نیچے دیکھا کریں نا جو نیچے زمیروں کے لٹاتے ہیں جس طرح وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نمبر کدھر لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے بین ستور کوئی بات لکھی ہوتی ہے وہ پیچھے کے ساتھ ہوتی ہے وہ آگے لکھی ہوتی ہے بین ستور کے اندر جو ہے تو جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ بے پریشان ہو ہوتا ہے کہ بین ستور میں تو یہ ادھر لکھا ہوا ہے نیچے تو وہ یہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے بڑا اب میرے پاس بھی جو کتاب ہے یہ جو ہے نا وہ ہے اس کے اوپر بھی یوشب شین کے اوپر جمع بھی دیا ہوا ہے میں نے وہ کاٹا پہلے سے لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں بہت تو اللہ یوشب ذہن المبتدی یا لی اللہ یوشب وشا ذہن المبت دی مجھول ठीक है चल रहे यही होगा होना नहीं चाहिए हो सकता है समझ नहीं आती कि क्यों किस बात के ऊपर वो कर रहे हैं वह समय तू बिहि या तीन नी समय तू बिहि और मैंने नाम रखा है میں نے رکھا ہے اس کتاب کا نام تو ہدایت النا یعنی ہدایت الناحو اس کا نام میں نے رکھا ہے کس لیے ہدایت الناحب کیوں رکھا ہے اب اس کی وہ بتا رہے مفول لہو آ رہا ہے کیا آ رہا ہے مفول لہو آ رہا ہے آگے سمجھ رہے ہیں باتوں کو اب آپ بچے نہیں ہیں اب آپ بڑے ہیں اس لیے مجھے جو ہے نا یہ ساری باتیں اب خود اب میں دوڑتا جاؤں گا کہ جی یا مجھے پتہ ہے جی یہ مق لہو کیوں ہیں کیوں نہیں ہے تو سب میں تو بھی ہدایت ناو نام رکھا ہے اس کا میں نے ہدایت النا رجاءن ان, رجا ان اس امید پر ٹھیک ہے نا نام رکھا ہے نام رکھنے کی وجہ بتائی جائے رہے لہو ٹھیک ہے نا اس امید پر رجاءن رجاءن رجا ان, رجا ان این اللہ تعالی بہت طالبینہ رجاءن رجا ان کے بعد الا تو نہیں لکھا ہوا الا تو نہیں لکھا ہوا کہیں آپ کی کتابوں میں رجا ان الٰہ. الٰہ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ایسا میری کتاب میں لکھا ہوا میں نے کاٹا ہوا ہے ایسے ادھر بھی یہاں پہ بھی تا ان اس امید پر این اللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہدایت دیں بحی بحی اس کتاب کے ذریعے سے طلبہ کو کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیں اس کا نام میں نے کیا رکھ دیا تھا ہدایت ہدایت ناب کے اندر ہدایت مل جاتی ہے ٹھیک ہے رب تب تو میں نے اس کو ترتیب دیا ہے رتب تو میں نے ترتیب دیا ہے اعلی مقدمہ مقدمہ تین یا مقدمہ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں مقدمہ یا مقدمہ میں نے ترتیب دیا ہے اس کو ایک مقدمے پر و سلاست اقسام سلاست اقسام تین قسموں پر تین قسموں پر و خاتمت اور ایک خاتمے پر بیفی کل توفیق, ال بی توفیق ال ملکل العزیز ال اللہ بے توفی ٹھیک ہے اس بادشاہ کی توفیق سے بی توفیق کل اس بادشاہ کی توفیق سے اس کی صفت کیا آ رہی ہے العزیز جو غالب ہے ال اللام بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ کہ اللام کون سی کا ہوتا ہے مبالغے کا شفا اللام تو جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ وجہ بتائی گئی ہے ساری کی ساری اس کتاب کے اندر ہو جائے گا کہ نہیں اب یہ کہیں کہ یہ پہلے اتنی آہستہ سے چل رہے تھے اب دوڑ لگا دی ہے تو لگانی ہے کتاب جو ہے وہ ہے اصل مقصودی مسائل کے پہ جانا ہے یہ تو باتیں ہیں ساری ٹھیک ہے نا یہ سارا کا سارا وہ ہو جائے گا آپ کی کتابوں میں خاتمے کا لفظ آیا وہ ہے خاتمہ وخاتمتن مخاتمتن خاتمہ ہے لکھا ہوا خاتمہ نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا لیکن یہ بڑھا تو اللہ مقدمات ایک مقدمے پر سلاست اقسامن تین قسموں پر وخاتمتن خاتمہ تین اور خاتمے پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اگر لکھا ہوا ہے نا تو یہ بات یاد رکھیں نہیں لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا نہیں لکھا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پوری ہدایت نام آپ پڑھ لیں گے آپ کو خاتمہ نہیں ملے گا پوری ہدایت نام پڑھ لیں گے آپ کو خاتمہ نہیں ملے گا تو یہ بھی جو ہوا ہے نا کاتب کاتب نے کیا کیا ہے گڑبڑ سے لکھ دیا تھا پھر ساری کتابوں نے کیا ہوا؟ پھر ساری کتابوں نے اسی کو کرنا شروع کر دیا کرنا شروع کر دیا تو خاتمہ جو ہے نا اب پھر سارے وہ لکھا گیا لکھا گیا لکھا گیا تو اکثریت کتابوں میں آپ کو خاتمہ نظر آئے گا کہ لکھا ہوا ہوگا لیکن اصل جو ہدایت و ناپ جس میں نہیں ہونا چاہیے مصنف اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں ایک چیز ذکر ہی نہیں کی ہے اور مقدمے میں کہہ رہے ہیں خاتمہ یعنی اوپر شروع میں کتاب شروع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خاتمہ میں لکھا ہوا ہے خاتمہ ہے ہی نہیں ہے تو کہاں ہے وہ خاتمہ ملک کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے है ہے ملکن ملکن کیا ہوتا ہے بادشاہ ملک کیا ہوتا ہے ملاکن ملاکن لام کے اوپر زبر ہے وہ کیا ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے ملاکن لام کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوتا ہے فرشتہ لام کو لکھے زور ہے تو کیا ہوتا ہے بادشاہ اور ملکن ملک بول کہتے ہیں ملک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ملکن تو یہ دیکھیں زبر زیر کی ہلکی سی چھوٹی سی وہ ہوتی ہے تو میننگ ایسی چینج ہو جاتے ہیں ملکن ملاکن اور ملکن ملکیت کے لیے ملک ملکن مانا ہی چینج ہو رہے ہیں سارے کے سارے یہ سرف کا سرف بتاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے ملکن ملکن ملا ناف کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے ناف تو آخری اس کو دیکھتی ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا سرف اور ناف کے اندر جو فرق ہوتا ہے ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کل سے ان عمل مقدمہ تو پھر میں مقدمے کے متعلق بتاؤں گا مقدمہ پڑھیں یا مقدمہ پڑھیں اور وہی چیزیں ساری کی ساری بس ساری ہاں وہ علم الناح بھی ہے, ہے yeah. پوری کی پوری علم بھی ہے تھوڑی بہت باتیں کچھ تھوڑی زیادہ آئیں گی وہ اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں بس یہ عربی کے اندر ہے بس یہ چکر ہوگا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی مجھے اب یہ نہیں کہنا کہ جی ہمیں آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ لے کے چلیں کیونکہ مجھے تیز چلنا ہے کتاب میں نے ختم کروانی ہے کتاب میں نے ختم کروانی ہے جو بات ہوگی ایسی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جی جو آپ کو واقعی کوئی فائدہ دے گی آگے عملی طور پہ تو ادھر میں تھوڑا سا کروں گا آپ کے اوپر ٹائم اُکر کے لیکن جہاں پہ بس انہوں نے بات ذکر کی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے علم سے پتا ہے بس اس کو ہم آگے دوڑائیں گے پھر ٹھیک ہے صحیح پھر السلام علیکم مولانا الرجیز صاحب نہیں ہے محدود عزیز صاحب نہیں ہے سبق آف لائن میں میں پھر پڑھا دوں آگے میں نے تو جو یہ جو مطالعہ تھا یہ تو پتہ نہیں مجھے کتنا عرصہ ہو گیا مطالعہ کیا مطالعہ کیے تھے کتاب ہی چل رہی تھی تو میں نے کہا پھر چلیں جی اب آ جائیں پھر ام مل مقدمہ تو یا ام مقدم مقدمہ پڑھیں یا مقدمہ یقدم و تقدیمن تقدیم قدمہ یقدم و تقدیم ہوا مقدم اس میں فائل بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں پھول بھی پڑھا جا سکتا ہے مقدم ٹھیک ہے ایسی مونساتی ہے مقدمہ تن مقدمہ تن دونوں پڑھے جا سکتے ہیں ام ام المقدمہ تو بہرحالی اما تفصیلی ہے ٹھیک ہے نا جی ام المقدمہ تو دونوں پڑھ جاتے ہیں ففل مبادی ففل مبادی ففل مبادی ففل مبادی, اللتی مبادی اللتی المبادی, المبادی مبادی اس میں فیل حرف ہے مبادی اس میں سیل ہے ہرتا اس ہے اس میں کی کون سی علامت ہے اس اچھا الف لام ہے اور کوئی علامت ہے ففی ففی حرف جا رہا ہے ففی ففی حرف جا, جا رہا ہے ففی کون سا حرف جا رہا ہے آپ کو کیسے پتہ یہ فی ہے فی کیسے ہے اماں کے جواب میں فا آیا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اماں کے جواب میں مزایا نا اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ فا آتا ہے تو یہ فا ہر حرفے... وہ آگے اور فی حرف جر ہے اچھا جی اور کوئی علامت علف لام ہے جمع ہے حرف جر ہے اور کوئی علامت اور کوئی علامت اور کوئی علامت, اور کوئی علامت. موصوف کیسے ہے موصوف کیسے ہے علی اسلام کے بعد اس میں موصولہ آ جائے پڑ پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا اجرا کے اندر علیسلام کے بعد اس میں موصول آ جائے کیا بن جاتے ہوتے ہیں موصوف صرف بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے اچھا چلیں اس میں متمکن ہے اس میں غیرمتمکن ہے مبادی یہ اس کو حل کرانا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایک ذہن کھلے اس میں متمقن ہے اس میں غیرمتمکن ہے متمقن کیوں ہیں غیرمتمکن کی آرٹ کس میں سے نہیں ہے اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا ہے اب پتا چلے گا نا ذرا اس میں متمقن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے منپوش کیسے کہتے ہیں ساتھیں ماقبل مقصور ہو یہ جی مبادی مجھے بتائیں واحد تسمیا جمع مبادی واحد تسمیا جمع واحد ہے تسنیا ہے جمع ہے کہا تھا پتا چلے گا جمع ہے جمع مذکر سالم ہے یا جمع مکسر ہے جمع مکسر ہے کہ نہیں ہے جامع مقصر ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں منکوس ہے تو اب کیا ہوگا اب تو پھنس گیا ہم جامع مقصر ہے یہ اس میں منکوس ہے کیسے بن گیا جمع ہے جمع مکسر ہے میں کہہ رہا جمع مقصر ہے یہ کیا ہو سکتا جمع مکسر ہو سکتا تو پھر اس کو جمع مکسر کا عراب لگائیں گے یا اس منکوس کا اعراب لگائیں گے بھی جب جم بھی ہے کیوں اس میں کا عراب کیوں لگائیں گے پھر کیوں لگائیں گے اس میں منکوز کا عراب تو آپ لوگ اس وجہ سے لوگ سارے وہ ہو گئے ہیں غلطی مجھ سے یہ ہو گئی تھی بھائی تمہیں مکسر ہے اچھا چلے منصرف غیر منصرف ہے مبادی منصرف غیر منصرف کا وزن ہے نا فا لو جمع ممتا جموں ہے کہ نہیں ہے تو جمع ممتا جموں ہوتا ہے نا تو اب یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے علیسلام آ رہا ہے پھر کہاں علی السلام آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو علی السلام آ رہا ہے چلے وہ تو بات آ گئی علیم تو آ گیا بس آج اتنا ہی کرتے ہیں ابھی آپ نے اسے سوچنا ہے جا کے بھائی کیوں آخر جمع مقصر کا بھی ایک وہ ہے اچھا اگر علی اسلام نہ ہوتا نہ ہوتا پھر کیا ہوتا کہ مبادی جو ہے عام نہ ہوتا تو پھر کیا چکر ہونا تھا پھر تو یہ پام نہ بھی ہوتا تو ہم پھر, اس کو پھر غیر منصرف بھیرفراب یا کیا آئے گا اس کے اوپر دوسرا جملہ وزن آئے گا یا اس کے اوپر جو ہے وہ اسم منکوس والا آئے گا اس میں منکوس ہے تو آپ لوگوں نے وہ کر دی منکوس والا آپ تو ٹھیک ہے اس کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے اور سوچنا ہے اس کے بارے میں پھر ان شاء اللہ اس کا ہم طلب کریں گے اچھا اور ایک اور کام بھی لگانا ہے آپ کے پھر میں مرغی کی اصل کیا تھی اصل کیا تھی شیخ اقسام میں کیا ہے یہ ٹھیک ہے شیش اقسام میں کیا ہے ہفت اقسام میں کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے ہوا کیا ہے قانون لگا ہے مبادی ٹھیک ہے نا بڑے غور سے کرنا ہے اچھا یہ یاد رکھیے گا چلے میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں اچھا. بدا آ بدا باد کے ابتدا تو مبادی کیوں اس کیوں کہتے ہیں مبادی کیوں کہتے ہیں حمزہ تو غیب ہے حمزہ تو غائب ہے یا آئی ہوئی ہے اور جمع جو ہوتی ہے وہ چیز کو اپنی اصل کی طرف لے کے جاتی ہے تصویر اور اپنے سے ہیں اس پیزر ہیں آپ نے نہیں ہے مجھے کل آپ نے بتانا ہے لازمی ہوا کیا؟ کون سی تعدیلات کی ہے قانون کو انشاء شاء اللہ باقی پھر کل ہوگا ٹھیک السلام علیکم السلام مائک فیر.